خطبہ نمبر انچاس آپ علیہ السلام کا ارشاد کرامی جس میں پروردگار کی مختلف صفات اور اس کے علم کا تذکرہ کیا گیا ہے بسم اللہ الحمد للہ فَلَا عَيْنُ مَنْ لَمْ يَرَهُ تُنْكِرُ وَلَا قَلْبُ مَنْ بَثْبَتَهُ يُبْسِرُ سَبَقَ فِي الْعُلُبِ فَلَا شَيْءَ اَعْلَى مِنْ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو مخفی امور کی گہراہیوں سے باخبر ہے اور اس کے وجود کی رہنمائی ظہور کی تمام نشانیاں کر رہی ہیں وہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں آنے والا نہیں ہے لیکن نہ کسی نہ دیکھنے والے کی آنکھ اس کا انکار کر سکتی ہے اور نہ کسی اس بات کرنے والے کا دل اس کی حقیقت کو دیکھ سکتا ہے وہ بلندیوں میں اتنا آگے ہے کہ کوئی شہ اس سے بلند تر نہیں ہے وَقَرُبَ اور قربت میں اتنا قریب ہے کہ کوئی شے اس سے قریب تر نہیں ہے نہ اس کی بلندی اسے مخلوقات سے دور بنا سکتی ہے اور نہ اس کی قربت برابر کی جگہ پر لا سکتی ہے اس نے عقلوں کو اپنی صفتوں کی حدوں سے باخبر نہیں کیا ہے ولم يحجبها عن واجب معرفتي فهو الذي تشهد له اعلام الوجود على اقرار قلب بالجحود تعالى الله اما يقول المشبهون به والجاحدون له ربنا كبيره اور بقدر واجب معرفت سے محروم بھی نہیں رکھا ہے وہ ایسی ہستی ہے کہ اس کے انکار کرنے والے کے دل پر اس کے وجود کی نشانیاں شہادت دے رہی ہیں وہ مخلوقات سے تشویش دینے والے اور انکار کرنے والے دونوں کی باتوں سے بلند و بالا تر رہے